اس کل اور جب یہ دوسرا عذاب اب یہاں سے شروع ہوا اور جب تم نے کہا یا موسا اے موسا ہم ہر گز نہیں صبر کر سکتے ہر گز نہیں ٹھہر سکتے اللہ تاہم واحدین ایک ہی کھانے پر یہ دوسرا عذاب ہے نا آٹھ نامات پورے ہو گئے اب دوسرا عذاب پہلا عذاب گزر چکا بھائی اسکول تم جا موسا اور جب تم نے کہا موسا تو ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ایک کھانا تو نہیں تھا کھانے تو دو تھے لیکن ایک کیوں کہا گیا چونکہ وہ روز ایک ہی چیز مل رہی تھی دونوں کھانے یکساں مل رہے تھے اس لیے انہوں نے اس کی تعبیر یہ کر دی کہ دو کی بجائے اسے ایک کہا اور عدد مراد نہیں مراد ایک ہی قسم کا کھانا جو روز ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے منوسلوا اس پر ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے یہ یاد رہے کہ سارے واقعات ترتیب سے بیان نہیں ہو رہے قرآن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ پہلے سہرائے سینا میں یہ ہوا پھر سہرائے سینا میں یہ ہوا پھر یہ ہوا بلکہ وہ یاد دلا رہا ہے عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے انعامات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا تو اس لیے فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی ان پہ آیا ہے وہ وقت یاد کرو وہ اس کل تم وہی آگے نا بز یہ است ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا تذکرہ پہلے پارے کے آخر پہ گا وہاں تک کہ اللہ برابر چلتے جار چل جا رہے ہیں ہر جگہ و از و از و اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے وہ اس یا موسا اور جب تم نے کہا استموسا علیہ سلاۃ والسلام سے اس کلتم یاموسا اللہ نسبر تعام واحدین پر جب تم نے کہا ہستموسا علیہ السلط سے ہم ہرگز ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے صبر نہیں کر سکتے ٹھہر نہیں سکتے فدولا ربک اور اپنے پروردگار سے دعا مانگ حسط موسا علیہ السلام سے اس لیے کہا کہ نبی کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اس لیے کہا آپ اللہ سے مانگیے آپ اللہ سے دعا کیجیے اور قرآن نے چونکہ ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد اس کا رد نہیں نہ کیا تو تفسیر میں یہ اصول ہے شریعت میں کہ قرآن جس چیز کو نقل کرے کسی بھی قوم سے اور بغیر اس پر تبصرہ کیے بغیر اس کا رد کیے ہوئے گزر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے یہاں پہ کوئی تبصرہ نہیں اللہ نے فرمایا بس بات اتنی بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دعا مانگ اپنے پروردگار سے اس لیے فکاہا نے اور مفسرین نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز یہ دلیل ہے اس کی ہم ایک دوسرے سے کہتے ہی ہیں دعا کے لیے یہ وہ جائز صورت اس کی دلیل یہاں سے بھی انہوں نے لی ہے اور حدیث میں تو بے پناہ جگہ آیا ہے حتیہ کے اس پہ عمر رضی اللہ عنہ جب عمرے پر جا رہے تھے نو ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیا میرے چھوٹے بھائی میرے بھیا مجھے دعاؤں میں بھول نہ جانا تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ کہا نا یا اخیہ میرے بھیا میرے چھوٹے بھائی لوکانک بےحد دنیا پوری دنیا مل جاتی مجھے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے ان کے اس لفظ سے خوشی ہوئی کہ مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تو دعا کی درخواست زندہ سے کرنا اس کا ثبوت جواز یہاں سے بھی لیا گیا مما تم بیت العرض انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے وہ کھانے کو ملے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے تھے تو یہ سارے زراعت سے تعلق رکھتے تھے مصر میں زرعی زمینیں تھیں غلامی کا بھی بڑا طویل عرصہ دیکھا تھا اس لیے اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ ممبکل ساگ بکل عربی میں کہتے ہیں سبزیات کو اس کے لیے خاص لفظ بھی ہے انگلش میں جو جو سبزیاں ہوتی ہیں جو گرین چیزیں جو سلاد ہوتا ہے کھانے کا ویجیٹیبلز تو اس کا لفظ ہی ترجمہ ہو گیا نا اچھا یاد آیا تو بتاؤں ممبکلی ہا انہوں نے کہا زمین سے جو سبز چیزیں اگتی ہیں اس کے متعلق اچھا یہ ہا کی زمین آپ نے دیکھی ہے آپ کو سمجھ تو آ رہا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایک ایک لفظ ایک ایک جملے کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سیکھیے اس کو ممبک لا کی زمین کدھر لوٹ رہی ہے مما تم بتل از جو چیز جو اگاتی ہے زمین ممبک لا اس زمین کی سبزی سے ہا کی زمیر جو ہے نا اس کا مرچا یہ ہوگا کہ اس زمین سے جو سبزی ہوتی ہے وہ قسم اہا اور اس کی یعنی زمین کی ککڑیاں قکڑی سمجھتے ہیں تریں کھیرے کوکمبر اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے سیلری ہر مہینے جو ملتی ہے تریں کھیرے اس قسم کی چیزیں حدیث میں آیا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھیرے پسند تھے تریں پسند تھی وہ یہی چیز ہے کدو کی بھی روایت ہے نا ہاں تو لوگوں نے صرف کدو ہی کی روایت سنی ہے یہ روایت شاید نہیں سنی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول صلی اللہ وسلم کو یہ چیزیں پسند تھیں اور حدیث میں آیا ایک صحابیہ رضی اللہ نا کہتی ہیں ہماری زمین میں کھیرے اور یہ تریں پیدا ہوئی تو میری ماں نے مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور میں ایک چنگیر میں چنگیر سمجھتے جی ڈلیا ڈلیا بھی نہیں سمجھتے کیا وہ ایک چلیے جو بھی ہے حدیث میں آیا میں اس میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو واپس لے گئی اور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے میری والدہ نے جو ہدیہ بھیجا اس سے بڑے خوش ہوئے اور جب میں چلنے لگی تو آپ نے مجھے وہ سونے سے بھر کے یہ تھی سخاوت کہ وہ لائی کیا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سونے سے بھر کے دیا فرمایا وقا سا اور ساگ اور ککڑی و فوم ہا اور گیہوں فوم کے دو ترجمے کیے گئے ایک تو فوم کا ترجمہ استعب اللہ جب نے مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا سومگ اور سوم سے مطلب تھوم لہسن ٹھیک اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے فوم گندم گیہوں تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہا یا وفو ہمیں زمین سے جو چیزیں کھانے کے لیے ملنی چاہیے نمبر ایک سبزیاں نمبر دو کھیرے یا تریں نمبر تین گیوں یا لہسن وہ آدر اور مسور کی دال وہ بس اور اس کا پیاز تو ترجمہ یہ ہوا کہ ان چیزوں دعا کر دیجیے ان چیزوں کے لیے تم بت جنہیں زمین اگاتی ہے ومبک لا ساگ ہوا وہ قصہ اور کھیرے ہوئے وہ فوم اور گندم ہوئی وہ آدھا اور مسور کی دال ہوئی وہ بسر لہا اور پیاز ہوا یہ ہوا جو ہم اضافہ کر رہے ہیں یہ اس جیسے کہ زمین بار بار ادھر لوٹ رہی ہے زمین کی طرف اس کی زمیر لوٹ رہی ہے کہ اس سے اس سے تو ان کہا ان چیزوں کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے اور یہ چیز بائبل میں بھی آئی ہے بائبل میں البتہ یہ آیا ہے کہ روتے ہوئے ہستے مسا علیہ سلاۃ والسلام کے پاس آئے اور بچارے چیخ رہے تھے رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ اب وہ کون ہے جو ہمیں گوشت کھانے کو دے گا اور مچھلیاں کہاں سے ملیں گی اور مفت ہم مصر میں کھاتے تھے اور کھیرے کہاں سے ملیں گے اور خربوزے کہاں سے ملیں گے اور وہ پیاز اور وہ لہسن اور ہم تو مر جائیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا تو اس موسلام نے اللہ سے دعا مانگی یہ جو ہا کی زمیر آپ عرض کر رہے ہیں یہ چونکہ زمین کی طرف راجے ہو رہی ہے نا لوٹ رہی ہے اور اردو میں اس کا کوئی ایسا ہے نہیں اسی وجہ سے شاہد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا کر دیا ہے بقل قصہ فوم عدس اور بسل کا پیاز لہسن وغیرہ وغیرہ حضرت نے ایسے ترجمہ کیا ہے اور اس زمیر کو گویا انہوں نے ساکت کر دیا ہے کالا تستلون بولے سیدنا موسا علیہ سلاۃ وسلام اور اشاد فرمایا کہ اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو بدلنا چاہتے ہو لینا چاہتے ہو اللہ ہوا ادنا اس چیز کو جو کم درجے کی ہے دنا دنا عربی میں کہتے ہیں نا قریب ہونے کو تو جو چیز قریب ہے یعنی کم درجے کی چیز ہے دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آ جاتی ہے قریب میں سم دنا فتح اللہ قرآن میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور قریب ہوئے سرائے نجم میں اطستی ہوا ادنا اور تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم درجے کی ہے بلزی اس کے مقابلے میں ہوا خیر جو چیز بہتر درجے کی ہے کیا تم یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہو یہ لینا چاہتے ہو اس کے لیے اہ بیت مصرن اتر جاؤ کسی بھی شہر میں مصرن جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ اور یہاں پر انگلش ترجمے میں کئی جگہ آپ غلطی دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ایجپٹ سے کر دیا ہے کہ تم ایجپٹ میں اتر جاؤ ایجپٹ واپس چلے جاؤ اور یہ, یہ چیز بعض ہمارے مفسرین سے بھی ہو گئی ہے کہ انہیں حکم ہوا مصر چلے جاؤ حالانکہ مصر سے مراد یہ مصر نہیں مصر سے مراد لغت میں جو شہر ہوتا ہے نا اسی لیے مصرن آیا ہے کہ تنوین ہے اس میں تنوین جب آ گئی تو یہ کامن ناؤن ہو گیا نا نام کا مطلب کسی بھی شہر میں اتر جاؤ یعنی جس جگہ تم اب ہو اس کے قرب و جوار میں چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہیں کسی میں بھی چلے جاؤ وہ ان لکم اتر پڑو تو تمہیں مل جائے گا ماسال تم جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے وہ مل جائے گا اتستبدلون کا جو لفظ ہے استبدال کے معنی عربی میں آتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دینا کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دینا تو انہوں نے کہا تم اترو اور پھر تمہیں کسی بھی جگہ یہ چیزیں مل جائیں گی تم انہیں استعمال کر لو وہ غور بت اور اس بنی اسرائیل پر جما دی گئی ذلت ول مسکنا اور محتاجی زور ماری گئی لگائی گئی چپکائی گئی اور زورے اصل میں استعمال ہوتا ہے جیسے کیچڑ دیوار پہ لگایا جاتا ہے نا پھینکا جاتا ہے زور سے گارا تاکہ وہ جم جائے اس طرح ان کے منہ پر مار دی گئی با محاورہ ترجمہ اور با محاورہ یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ چپکا دی گئی ذلت اور اس کے ساتھ ساتھ مسکنت دونوں چیزیں ان کے ساتھ چپکا دی گئی و با اور یہ آئے باؤ کا مطلب بس یعنی ان انہوں نے اپنے آپ کے لیے حق ثابت کر دیا واجب ہو گیا ان کے لیے بےغب من اللہ اللہ کا غضب ان کے لیے ثابت ہو گیا زلہ اور مسکنا دو الفاظ ارشاد فرمائے ضلع کے مانیے خواری کے رسوائی کے اور مسکنہ سے مراد فقر ہے فاقہ ہے الہم ان کے اوپر اب یہ کون لوگ ہیں جن پر ذلت اور مسکنا اور ذلت اللہ نے دونوں فرمایا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل جو تھی وہ پوری قوم تھی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب یہودی ہیں یہ ہے اشکال جو پیش آتا ہے لوگوں کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت اللہ نے چپکا دی اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور وہ اصول کی بات جو پہلے آپ سے آج کی تھی کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق ہے اگر اس فرق کو آپ پیش نظر رکھیں گے قرآن پاک کی آیات حل ہوتی چلی جائیں گی اس لیے یہاں پر واضح کر دیا کہ جو ذلت اور جو چیزیں تھیں وہ بنی اسرائیل ایک متعین قوم تھی اس کے ساتھ ہوا ہے اور مسکنت اور ایک ذرا سا فرق کی ہے بنی اسرائیل یہودیوں لیکن اللہ تعالی نے جو یہ جو یہ اشاد فرمایا ہے نا واقعی اللہ کا کلام ہے اتنی باریکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی انہوں نے تو کہیں تعلیم حاصل نہیں کی تھی وہ تو اللہ نے تعلیم دی تھی یہ خود آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور ان کے لیے وحی کی دلیل ہے کہ ایسے ایسے باریک فرق یہاں آئے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو ذلت اور مسکنت لگا دی اور وہ بابو غذب اللہ, اللہ کا غضب ان پہ ہوا اپنے جیسے لوگوں کے ہاتھوں اسی لیے آپ دیکھیں کہ سبق سیکھنے کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبتوں پر صبر نہ کرے انہوں نے صبر نہیں کیا انہوں نے کہا اللہ تام واحد ایک ہی طرح کا کھانا ہم صبر نہیں کر سکتے حالانکہ وہ مصیبت بھی نہیں تھی وہ تو شکر کی بات تھی کہ بغیر کسی محنت کے کھانا مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی عبادت کرو تو جو مصیبت پہ صبر نہ کرے اور اللہ کا انعام جب ہو تو اس پر شکر نہ کرے اس کے لیے بڑی عبرت ہے اس میں کہ اللہ کی ان باتوں پہ جو راضی نہیں رہتا نا پھر یوں ذلت اور مسکنت چپک چپک جاتی ہے چپک چپک جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا زالی کا بھی انا ہوں اور یہ سب اس لیے ہوا کہ کانو یک فرون ابھی آیا وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے یکفرون استعمال فرمایا یعنی مطلب یہ کہ منکر ہو گئے تھے ذالک یہ جو خدا کا غضب ان پہ نازل ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی نشانیاں مع آئے اس کا انکار خدا کی کتاب اس کا انکار تور پہ چلے گئے آواز آئی اس کا انکار حستے مسا صلاح سلام کی زبان اس کا انکار یقرب آیات اللہ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں سے پہ جمے رہے اور آیات کا انکار کرتے رہے و یکقت ال نبی جینغیر اور بغیر حق کے بغیر وجہ کے ناحق قتل کر دیتے تھے عالم صلاحت کو یہ ہے وہ دوسرا سیاہ ان کا کارنامہ ان بنی کا, جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے ارشاد فرمایا بغیر الحق ایک تو لفظ آیا ہے کانو اور کانہ عربی میں بالعموم ماضی میں جب داخل ہو تھا کے معنی میں تو وہاں پر وہ فائدہ دیتا ہے دوام کا استمرار کا کہ مسلسل یہ ہوتا رہا تو کانو یکفرون آیات اللہ وہ مسلسل اللہ کی آیات سے انکار کرتے رہے و یکت النبیین اور مسلسل قتل کرتے رہے صلاحت واللام کو بغیر الحق بغیر کسی وجہ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی وجہ بھی ہے کسی نبی کو قتل کرنے کی اللہ نے جو فرمایا بغیر الحق کہ بغیر وجہ کے قتل کرتے رہے تو کیا کوئی وجہ بنتی ہے کہ کسی وجہ سے نبی علیہ السلاۃسلام کو بھی قتل کر دیا جائے مفسرین کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں بنتی اور اللہ تعالی نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ان کو ان کی شرمندگی میں اضافہ ہو اور انہیں جرم کی سنگینی کا احساس دلایا جائے کہ تم نے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا خود تمہارے پاس بھی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. کوئی پوچھتا کہ ہست ذکر علیہ السلام کو کیوں قتل کیا ہست یاہی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا بہت مرتبہ فرد کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے اور قوم کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے پر جب آ جاتا ہے نا تو کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو کوئی دلیل نہیں ہو بس کر رہا ہے نفس کے تقاضے سے جو گنا ہوتے ہیں اور شیطان جن گناہوں پر لاتا ہے دونوں میں یہ بڑا فرق ہے نفس اندھا ہے دلیل نہیں دے سکتا اور شیطان مکار ہے دلیل بھی سمجھا دیتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کیا بتانا اس لیے کیا چوری کی کوئی پوچھے کیوں کیا تو بتانا کھانے کو نہیں تھا اس لیے چوری کی کیا کرتے جاب نہیں تھی اور نفس جن گناہوں پر لاتا ہے نا انسان کو اندھا ہے نا دلیل نہیں دے سکتا انسان کے نفس میں یہ بڑی خامی اور اسی طرح حقوق العباد میں خاص طور پہ علی اللہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں نا کوئی دلیل نہیں ہوتی زمین پہ کسی کی قبضہ کر لیا گاؤں میں آپ اسے کہ کس وجہ سے آخر یہ زمین کسی کی ہے فلاں کی ہے یہ کاغذات ہیں یہ سب چیزیں آپ نے کیوں قبضہ کر لیا کوئی دلیل دلیل صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ حکمرانی طاقت کا نشہ کسی کمزور کو مار دیں کوئی پوچھے اس کی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے بس اور اس کا انجام وہ نکلتا ہے جو یہاں آگے چل کے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے بلکہ پہلے کہہ دیا کہ ذلت اور مسکنت آ جاتی ہے ان قوموں اور ان افراد میں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یقف رب آیات اللہ و یکت النبی بغیر الحق اور امبیا علیہ صلاحۃ السلام کو قتل کرتے رہے بغیر کسی وجہ کے ذالی بیما سع یہ اشارہ ہے کفر کی طرف وہ قتل اور کفر کیوں ہوا سع اس لیے کہ نافرمانی فرمانی کرتے رہے وقانو یا تدون اور حد سے بڑھے ہوئے تھے اس آیت کو دیکھیے اللہ تعالی نے تین چیزیں ترتیب سے کی ان پر ذلت اور مسکنت آگئی کیوں اللہ کا غضب آگیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا خدا کی آیات سے اور انبیاء عالم السلام کو قتل کیا اس وجہ سے وہ ذلیل ہو گئے اچھا یہ قتل کیوں ہوا یہ انکار کیوں ہوا ظالی کا بھی اس لیے کہ خدا کی نافرمانی کرتے رہے تو نافرمانی تو یہ بھی تھی کفر اور قتل یہ نافرمانی نہیں تھی مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گناوں سے شروع کیا اور توبہ نہیں کی پھر چھوٹے چھوٹے گناہ ظالق سو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناوں پر پہنچ گئے قتل پہ امبیا علیہ السلام کے اور پھر کفر پہ پہنچ گئے اور یہی یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہ پہ جرت کرتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے کبیرہ گناہ پہ پہنچ جاتا ہے اور اگر خدا سے معافی نہیں مانگتا تو پھر ہوتے ہوتے کفر تک پہنچ جاتا اس لیے آگ جو ہے نا وہ تباہ کرتی ہے انسان کو تو ضروری نہیں کہ پورا الاؤ ہی ہو کبھی کبھی ایک چنگاری بھی کافی ہو جاتی تو چھوٹے گنا پھر بڑے گناہ پھر اس کے بعد کفر آ گیا اسی لیے دو مرتبہ مطلب ظالی کا بھی اناؤں زالی کا بھی ماس ہو. اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وقانو یا اور حد سے بڑھ بڑھ جاتے تھے حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھی قتل تھا اور حسد عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کو قتل کرنا تیسرے نبی تھے نا تو انہوں نے تو اپنے زوم میں قتل کر دیا وہ تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا کیونکہ وہ رسول تھے اور رسول جو ہوتے ہیں علیہ سلاۃ والسلام ان کا قتل نہیں ہوا کرتا رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے انبیاء علیہ و صلاحت کا قتل ہوا کرتا تو اس لیے ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ کانو یا تدون حد سے بڑھ گئے تھے مسلسل سرکشی تھی مسلسل خدا کی نافرمانی تھی اور اسی سے مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی گنا کو ہلکا نہ سمجھے اور بیضاوی رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات ہوئی جس کی تشریح ہم نے آپ سے عرض کر دی بیضاوی نے اس چیز کو لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے گنا بڑے گنا کی طرف لے جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا رہے جہاں نیکی کا موقع ملے کرتا رہے کرتا رہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی نا یہ بڑی نیکیوں کی طرف لے جائیں گی بڑی نیکیاں آ جائیں گی ایمان اور پختہ ہو جائے گا دونوں طرف یہی قاعدہ ہے چھوٹے گناوں سے بھی بچے بڑوں سے بچ جائے گا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہے نتیجہ یہ کہ آگے کو بڑی نیکیاں ہو جائیں گی اور ایمان اس کا پختہ ہو جائے یہاں تک ہو گیا تھا سکسٹی ون تک ہم کر چکے تھے نا کہ انعامات کتنے اللہ کے آٹھ انعامات اور دو عذاب ٹھیک ہے جی ابھی تھوڑی دیر ہے